کسی کا گم ہوا گم ہوا کسی نہیں مسجد کو وہ مول پڑے گا سمجھ میں نہیں آ رہا کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کاما پر آج بھی درکن آپ مزید ہوئے آپ کو ہمارے اندر بھی پیدا ہوتا ہے بہت ساری لیکن بھی آیا نہائے کر رہا نہم سوچا محمد صلی اللہ تلاوتی یہ طرف سے نازل کیا ایسی کچھ تو کسی نے سامو سیا جیسے میں I don't know. تک اسی تک گرمی کرتا ہے زنوں کو ادیت رہے گیا تمہار کھولے تو بہار پانی بنے کے لیے اور اگر مر جائے تو تمہار پانی بڑھ کو تھا سچ کی لفا برائی کی دستگی کی دفرت کی ان تمام چیزوں سے رات قرآن پاک میں رکھا ہے حضرت حضرت کا جب سلام علی اللہ مجسٹ اور حدیب شاہ بتا جیسے لوہے چوڑی سنجھتے ہو لوہے کا سیاح رکھتے ہو لوہے کا سامان ہوتا ہے جب اس پر پانی چڑھ جاتا ہے پانی میں رکھا جاتا ہے پانی پر برابر کرتا ہے تو عام لوہے کو دن لگ جاتی ہے ایک بول یہ تمہارے پھر جس طرح سے لوہا سے ساپت ہوتا ہے پہلے تمہارے پیش پر بھی دن لگ تمہارے دل میں گھر چڑھ جاتے بڑی پیاری آگے یہ تمہارے دلوں پر دن لگ جاتا ہے تاریخاتی ہے, ہے جیسے تمہاری اس پر دن لگ جاتا ہے تو پانی میں اس پر پانی چلتا ہے صاحب خانے کا یار ہوگا ہمارے کسری اگر دن لگ جاتا ہے تو اس کو تو ہم لوگ گھلتے ہیں اور گھلنے کے بعد ہی تمہارا رکھتے ہی کسی بھی سورت سے مگڑ رگڑ کر کے سن کو دور کر دیں گے ہمارے سر چنگا دور ہو جائے تو سنگ کو کیسے کمانے آپ نے ساتھ سنایا تمہارے سل سے اگر سنگ جائے تو دو ہی جی نے اللہ نے تمہارے دلوں کے سنگ کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے اللہ نے دونوں شروع کو کھانے کے لیے نمبر یہی جا پائی ہو یہی جانا سہولنے لانے والے ہو اور ہم ہوتا انسان سنا سارے ہوتے ہیں اکثر سے جا پاس ہے کس اللہ میں بھی رحمت ہے اور آخر ہے تمہارا سبینا ہو گئے نما <سؤال> ہے <سؤال> کھان کے زندگی لگاتے کرتے آپ ضرور ہے اللہ قرآن کو سب نے <تصحب لے قرآن> چندرا سکے ہمارا جنوبی خان واسا ہری